الجن سورت الجن مکی ہے اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں جن کا لفظ آیا ہے نیز اس صورت میں ایمان کی تعریف اور کفر کی مذمت سے متعلق جنوں کے تفصیلی اقوال آئے ہیں اسی لیے اس کا نام سورت الجن رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ اور بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت الجن مکہ میں نازل ہوئی تھی ابن مردوہ نے عائشہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی روایت کی ہے صورت الحقاف آیات انتیس سے 32 تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور آپ کی تلاوت سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس واپس جا کر ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی مذکورہ آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے وہاں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جنہوں نے کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ کون جن تھے جنہوں نے وادی نخلا میں آپ کو عیشہ کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا مناسب ہوگا کہ صورت الاحقاف کی ان چاروں آیتوں کی تفسیر دوبارہ سماعت کر لی جائے